ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدائے حاجت کے آداب اور طریقے بھی سکھاتے ہیں نہانہ انتقبلا قبلا طابغا تن اوبول پیشاب یا پخانہ کرتے ہوئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہونے سے منع کیا ہے قبلے کی طرف پیٹھ کرنے سے قبلہ رو ہو کر پخانہ کرنے سے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے اور ہمیں منع کیا ہے کہ ہم تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کریں اور منع کیا ہے کہ ہم ہڈی یا گوبر کے ساتھ استنجا نہ کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی یعنی جس چیز کو اس نے اسلام کا ایب بنا کر پیش کرنا چاہا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی چیز کو اسلام کی خوبی قرار دی سید ابو و رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اناما انا لا کمبی الوالد و <اُعَلِّمُكُم> میں تمہارے لیے والد کے قیم مقام ہوں میں تمہیں سکھاتا ہوں لہذا جب تم میں سے کوئی قدائے حاجت کرنے لگے تو قبلہ کی طرف نہ منھ کرے نہ پیٹھ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم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 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن وضاحت فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی رکاوٹ ہو دیوار وغیرہ ہو پھر یہ منع نہیں کھلے میدان میں کھلے پلاٹ میں اس طرح پہلے لوگ جاتے تھے صبح سویرے اندھیرے میں جا کے وہ قدائے حادت کرنے کے لیے کھلی جگہوں پہ تو اس وقت قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا منع ہے اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس بات کی سراحت اور وضاحت کر رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جو موجود واش روم تھا اس میں آپ قبلے کی طرف مو کر کے اور شام کی طرف پیٹھ کر کے یعنی بیت المقدس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے تھے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بند جگہ میں اگر قبلہ کی جانب رخ ہو جائے تو اس کی رخصت ہے اجازت ہے یہ گناہ والا کام نہیں ہاں اس سے اجتناب کرنا اور بچنا یہ افضل اولا اور بہتر ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے اور مایہ